أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاب ربما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولذنهم وإنهم يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفظ غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعزون به والله بما تعملون خبيل فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَٰلِكَ لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد صدق الله لزيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله تحقیق اللہ تعالیٰ نے سن لی اس عورت کی بات کہ جو اے نبی آپ کے ساتھ اپنے شوہر کے بارے میں مجادلہ کر رہی تھی و تشتقی الا اللہ اور اللہ کے سامنے اپنی شکایت کر رہی تھی اللہ یسمہ و تحا اللہ تعالیٰ تم دونوں کے بحث مباص کو سن رہا تھا بلا شبہ اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے الزی نظاہر نہ من کو منسام ماحن ام مہاتم وہ لوگ جو تم میں سے اپنی بیگموں سے ظہار کرتے ہیں یوں کہتے ہیں اپنی بیگم کو کہ تم, کہ تم ہم ہماری ماں کی, کی طرح ہے تو وہ تو ان کی ماں نہیں ہیں وہ تو بیگم بیگمیں ہی ہیں ماں تو وہی ہوتی ہے جس نے جنا ہو وہ انََ لکول نہ منکرم میں نلقول وزورا بلا شبہ ان لوگوں نے اپنی بیگم کو اس طرح کی بات کہہ کے بری بات کہی ہے اور جھوٹی بات کہی وَإنَّ اللَّهَ لفب الغفور بلا شبہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مغفرت کرنے والا ہے وَالَّذِينَ نہ یاہر نہ منساس مودو نہ لما قَالُوا وہ لوگ جو اپنی بیگموں سے زہار کرتے ہیں یعنی یوں کہتے ہیں تو ہماری ماں کی پشت کی طرح ہے اور پھر اس جملے سے رجوع کرنا چاہتے ہیں تو سزا یہ ہے کہ پہلے عورت کو ہاتھ لگانے سے پہلے غلام آزاد کریں ظال کم تو عزو ن بکھی اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے سے نصیحت کرتا ہے و اللہ باتام الون خبیر اور تمہارے عمل سے اللہ باخبر ہے فملّم ید فسیام شہر عی نم و تطاب عی نمل قبل تماشا جو شخص غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو مسلسل لگاتار بیگم کے پاس جانے سے پہلے دو مہینے روزے رکھے لگاتار مسلسل درمیان میں ناغہ نہ ہو فملم یہ سطح فیطم سے جو شخص روزے نہیں رکھ سکتا تو اس کے ذمہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا دینا ہے یہ تمہارے اس جملے کی سزا ہے اور اس کو پورا کرو کہ تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر یہ اللہ کی طرف سے حد بندیاں ہیں اور جو حد بندیوں کو نہیں مانتا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا کہا نہیں مانتے مجھا انکار کرتے ہیں کو بھی تو ان کے لیے رسوائی لکھ دی گئی ہے جیسے کہ رسوائی ان سے پہلے رسولوں کی بات نہ ماننے والوں کے بارے میں کر دی گئی تھی البتہ تحقیق ہم نے نازل کی ہیں ہر پیغمبر پر واضح نشانیاں لیکن کافر لوگ سمجھنے کے باوجود نہیں مانتے تو ان کے لیے احانت والا عذاب ہے جس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو سب کے سب کو میدان حشر میں جمع کرے گا فیونب احما عامل لوگوں کو ان کے اعمال کے بارے میں آگاہ کرے گا اللہ نے تو سب کو شمار کر رکھا ہے اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے ان کے اعمال اور بدامال وغیرہ لوگ بھول چکے ہیں اپنے بدامالیاں کر کے وال شعین شہید, شہید اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے یہ اٹھائیسواں پارہ شروع ہو رہا ہے, سورہ مجادلہ ہے سب سے پہلے مدینہ میں نازل ہوئی جادلہ یجادلو مجادلتن کا معنی ہوتا ہے جھگڑا کرنا یہ باب مفال ہے یعنی دونوں طرف سے بحث مباحثہ جب دونوں طرف سے ہو تو اس کو باب مفال تفاول پر لے جاتے ہیں اس پہلے والے رکوع میں ایک معاشرتی ازدواجی دواجی زندگی کا اہم اصول بیان ہوا ہے ہم اس کو تفصیل کے ساتھ جمعے میں بھی بیان کر چکے ہیں معاشرتی اصول یہ ہے کہ میاں بیوی کو ایسے جملے نہیں بولنے چاہیے آپس میں نہ نا ناراضگی کے طور پر تو نہ خوشی کے وقت کہ جس سے خطرہ ہو بیوی کے حرام ہو جانے کا سمانۂ جاہلیت میں اس طرح کا جملہ بولنے سے عورت اور ابداً ابدا حرام شمار ہوتی تھی کہ اپنی بیگم کو ایسی عورت کے ساتھ نسبت کر دے جو عورت کے اس بندے کی ابداً ابدا زی راہ میں محرم ہے بہن ہے خالہ ہے بھتیجی ہے بانجی ہے بیٹی ہے ماں ہے یہ عورتیں ایسی ہیں کہ قرآن مجید نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ ان کے ساتھ تمہارا نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا حرمت علیکم امہاتکم محات قم و بناۃم و خوات و امات و خالات و بناۃ الخ و وغیرہ یہ چوتھا پارا ختم ہو رہا ہے یہ عورتیں جو اودن اودا انسان کے لیے حرام ہیں محترم ہیں زیرہ میں محرم ہیں بیوی کے علاوہ یہ جو بھانجی بھتیجی خالہ پھپھی وغیرہ زمانۂ جاہلیت میں زیرہ میں محرم کے طرف اگر کوئی شخص اپنی بیگم کی نسبت کرتا تھا کہ تو میری بہن کی طرح ہے تو میری بھتیجی کی طرح ہے تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے تو میری خالہ کی طرح ہے زمانہ جعلیت اسلام سے پہلے جب کوئی اپنی بیگم کو زیرا میں محرم عورتوں کی طرف نسبت کرتا تھا یوں کہتا تھا کہ تو میری خالہ کی طرح لگتی ہے پشت کی اس کے بھانجی کی طرح لگتی ہے ماں کی طرح لگتی ہے تو وہ عورت اس شوہر کے اوپر ابداََ ابدا حرام قرار دے دی جاتی تھی یہ زمانے جاہلیت کا اصول تھا یہ واقعہ پیش آیا جس پر یہ اس پہلا رقوب نازل ہوا اس کا شان نزول بھی یہی ہے خولہ بنت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ نو ایک خاتون ہے ان کا رشتہ ہوا تھا اوس بن سامت کے ساتھ اوس بن سامت یہ انصاری صحابی ہے ان کے ساتھ بس جیسے گھر میں کوئی بات چیت ہوتی ہے شور نے کوئی بات کہی اور عورت نے نہیں مانی وہ ناراض ہوا اس نے یہ کہا اپنی بیگم کو کہ تم میری ماں کی پشت کی طرح ہے اس اوس بن سامد رضی اللہ تعالیٰ نے بیگم نے جب کوئی بات نہیں مانی تو اس کو یہ کہا کہ جاؤ پھر تم میرے اوپر حرام ہو اور تم میری ماں کی پشت کی طرح ہو یہ جملہ زمانہ جاہلیت میں ابداََ علیحدگی کے لیے شمار کیا جاتا تھا دوبارہ بیگم نہیں بن سکتی تھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے یہ عورت پریشان ہو گئی یہ سیدھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی مدینہ کا واقعہ ہے اس نے اپنی ساری کہانی بتائی ہے کہ حضرت تمہارے گھر میں ایسا واقعہ پیش آ گیا آپ نے فرمایا کہ وہ تو یہی ہے پھر میرے پاس تو کوئی نیا قانون اس کا نہیں آیا تو بس شور اور آپ آپس میں علیحدہ ہو جائیں ابدا نبدا کے لیے اکٹھے نہیں رہ سکتے ہو تم اس کی بیوی نہیں رہی ہو یہی شروع سے کام چلا آ رہا ہے میرے لیے کوئی نیا اس کا حکم نازل نہیں ہوا یہ عورت ادھر ہی بیٹھی رہی خولہ بنتے سالبہ یہ کہنے لگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جو آپ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ میں شور کے لیے ہمیشہ کے واسطے حرام ہو گئی ہوں ہو گئی. یہ مسئلہ تو زمانہ جاہلیت کا ہے یہ تو جاہلیت کا دستور, جاہلیت دستور تھا کہ لوگ اپنی بیگم کو جب یہ کہہ دیتے تھے کہ تم میری ماں کی پشت کی طرح ہے تو بیگم حرام ہو جاتی تھی ہو یہ تو جاہلیت کا رسم و رواج حرام ہے رواج اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے آپ کے اوپر اس کا حکم کیا نازل ہوا آپ نے فرمایا میرے اوپر اس کا کوئی حکم نہیں نازل ہوا اور جب تک نہیں نازل ہوا یہی حکم ہے یہ حرام ہے بس یہی دستور چلا رہا ہے یہ عورت کہتی تھی نہیں وہ تو زمانہ جالیت کا دستور ہے ہم مسلمان ہو چکے ہیں آپ کے لیے آپ کے اوپر نیا کوئی قانون آپ نے کہا میرے اوپر کوئی قانون نازل نہیں ہوا حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں یہ عورت ادھر ہی بیٹھی تھی اور اپنا کوئی بول رہی تھی جو مجھے آواز نہیں آ رہی تھی کچھ مطلب اپنی تکلیف درد کچھ غم کا اظہار کر رہی تھی گھر میں بیٹھی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ بول رہی تھی جو ہمیں آواز نہیں آ رہی تھی کہ اسی دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آثار بئی شروع ہو گئے جیسے وہ خاص کیفیت ہوتی تھی آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے اور آپ خاموش ہو گئے جیسے کہ اب ہمارے سے آپ کا تعلق ختم ہوا ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ کی کیفیت جب درست ہوئی تو آپ نے یہ ایتیں سنائی کہ اس عورت کے شکوے کو اللہ تعالیٰ نے سن لیا اور ہمیشہ کے لیے ایک ضابطہ بیان کر دیا ہے کہ جو شخص اپنی زیرا میں مارم عورت کو عورت کے ساتھ اپنی بیگم کی نسبت کرتا ہے تو عورت ہمیشہ کے لیے حرام تو نہیں ہوگی لیکن اس کے اوپر بترتیب یہ جرمانہ آئے گا پہلے وہ جرمانہ ادا کرے پھر اس کے بعد وہ بیگم اس کے لیے حلال ہو جائے گی ایسی بات گفتگو دوستو گھر میں بالکل نہیں کرنی چاہیے بعض دبا مسائل معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے عورت اپنے اوپر حرام ہو چکی ہو اور ہمیں وہ مسائل ہی نہیں پتہ ہوتے کہ تو میری ماں کی طرح ہے تو میری بہن کی طرح ہے میں نے یہ مسئلہ جمعے میں جب بیان کیا اس دن مسئلے پوچھنے والے ساتھی آئے کہ رات کے گیارہ بج گئے جس دن میں نے یہ بیان جمعے کے دن کیا رات کو گیارہ بجے تک پھر میں نے معذرت کی کہ اب انشاءاللہ کل یہ بات کریں گے ہر ساتھی تقریباً اس طرح کے جملہ ادا کر چکا تھا کہتے میں تو اپنی بیگم کو محبت کے طور پر بیٹی کہتا ہوں پاگلواہ محبت کا تمہارے پاس میں یار ہے کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے وہ سارے اس جرمانے کے اندر داخل تھے جمعے کے بیان سے لے کر رات کو گیارہ بجے تک یہی مصروفیت رہی ہے کہ لوگ کوئی کہتا ہے جی میں اپنے بیگم کو بس مجھے بہت اچھی لگتی ہے تو اس کو خالہ کہہ کے پکارتا ہوں کوئی بیٹی کہہ کے پکارتا ہے کوئی یوں کر کے پکارتا ہے جس سے عورت ایک وقت کے لیے حرام ہو جاتی ہے جب تک کہ جب پہلے جرمانہ ادا نہ کر لے کوئی شخص بھی کوئی شخص اپنی, بیگم اپنی بیگم کو, بیگم کو نسبت کو دیتا ہے دیتا اپنی دیتا زیرہ میں محرم, محرم عورت کی طرف میری خالہ کی طرح بیٹی کی طرح میری ماں کی طرح میری عورت اس کے اوپر ابدا نبدا تو حرام نہیں ہوتی لیکن اسلام نے اصول بیان کیا کہ پہلے وہ غلام آزاد کرے یہ شخص من منقبل عورت کو ہاتھ لگانے سے پہلے بیگم کو ہاتھ لگانے سے پہلے غلام آزاد کرے غلام نہیں ہے تو عورت کو ہاتھ لگانے سے پہلے مسلسل دو مہینے لگاتار درمیان میں ناغا نہ ہو روزے رکھے اور اگر روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر ساٹھ مسکینوں کو اتنا دینا ہے کہ ان کے صبح و شام جو کا کھانا بن جائے یعنی کم از کم جتنا فطرانے کی رقم گویا دی جاتی ہے سو دو سو روپیہ رو ایک مسکین کو کہ جس کا صبح و شام کا کھانا بنے اور, بانے اور بانے یہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا دینے کے بعد پھر یہ عورت اس کے لیے حلال ہوتے تو ایسے جملے وغیرہ نہ مزاحنوں حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلاستن جد ن جد حضر تین چیزیں بڑی نازک ہیں <تصبح> وہ مذاق میں بھی حقیقت ہیں حقیقت میں بھی حقیقت ہیں غصے میں بھی حقیقت ہیں <تصبح> کہ نکاح نکاح اور احتاف غلام کو آزاد کرنا اور طلاق دینا اب بندہ دو چار گواہ بنا لے ادھر سے ایک لڑکی باپ آ جائیں ادھر سے یہ بندہ جناب گواہ ایجاب و قبول ہو رہا ہے نکاح ہو گیا وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم نے تو مذاق ہی کی تھی یہ مذاق بھی حقیقت ہے اس طرح غلام کو آزاد کرنا اور اس طرح عورت کو طلاق دینا خواہ غصے میں ہو مذاق میں ہو پیار میں ہو جیسے یہ چیزیں اس طرح کی گفتگو میں نہیں لانی چاہیے تو اس طرح کے جملے کی یہ سزا بیان ہوئی کہ آئندہ کے لیے عورت ابدا نبدا حرام تو نہیں ہوگی لیکن یوں جب جملہ کوئی شخص اپنی بیگم کے بارے میں کہے گا کہ تو میری ماں کی طرح ہے تو پہلے غلام آزاد کرے نہیں تو دو مہینے لگاتار روزے رکھے نہیں تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے اس کے بعد اس کے لیے عورت حلال ہے احتیاط کرے قدم اللہ اس عورت کے شکوے اور بحث مباحثہ کے اوپر یہ صورت یہ پہلا رکو نازل ہوا اور ایک ضابطہ بن گیا ہے یہی کفارہ کفارہ سوم بھی ہے جو شخص روزہ رکھ کر جان بوجھ کر توڑ دیتا ہے اس کے ذمہ بھی یہی کفارہ ہے کفارہ زہار اس کو کہتے ہیں یہی ضابطہ کے لحاظ سے نہیں شروع سے وہ الگ بات ہے رکھا ہے روزہ نیت کر کے رکھا ہے درمیان میں توڑ دیا بلا وجہ بغیر عذر جان بوجھ کر تو کفارہ ادا کرنا ہے غلام آزاد کرے اور ایک روزہ کزا نہیں تو 60 سا, روزے مسلسل رکھے جرمانے میں مسلسل درمیان میں ناغا نہ ہو۔ ایک روزہ قضا یہ نہیں کر سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا دینا ہے اور ایک روزے کی قضا الگ ہے یہی کفارہ سوم بھی ہے۔ فرمایا اللہ تعالی نے قدسم اللہ و قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله اللہ نے بات سن لی اسورت کی اولا بنت سالبا رضی اللہ عنہ کی بات سن لی. اے نبی جو آپ کے ساتھ بحث مباصہ کر رہی تھی کہ اسلامی قانون کیا ہے یہ تو زمانے جاہلیت کا قانون ہے اللہ نے اس کی بات سن لی ہے اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے فرمایا تم میں سے جو عورتیں اپنی بیگموں کو کہتا ہے تم میری ماں کی طرح یا بہن کی طرح فلاں ایسا نہیں کہنا چاہیے اور نہ یوں کہنے سے ماں ہوتی ہے ماں وہی ہوتی ہے ہم جس نے جنا ہے وہی ماں ہو سکتی ہے کسی کو کہنے سے وہ ماں نہیں ہوتی میں جس نے یوں کہہ دیا اپنی ماں وغیرہ کو اور پھر اس جملے سے وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو پہلے فتح پہلے غلام آزاد کرے پھر اس کے بعد بیوی کے قریب جا سکتا ہے غلام آزاد نہیں کر سکتا ساٹھ روزے مسلسل رکھے بیوی کے جانے سے پہلے پھر جا سکتا ہے اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے صبح و شام کا پھر اس کے بعد جا سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حد بندیاں ہیں کہ یہ جملے اپنی بیگم کو نہ کہو اگر جائے گا تو یہ جرمانہ ہے جو لوگ حد بندیوں کا خیال نہیں کرتے انکار کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور جنہوں نے بھی اللہ رسول کے احکام کو پامال کیا ان کے لیے رسوائی اسی طرح ہے جیسے پہلے لوگوں کے لیے رسوائی رہی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر واضح احکام نازل کیے کہ لوگ ان کے مطابق اپنے عقائد اور زندگی بنائیں لیکن جنہوں نے نہیں مانا وہ کافر ہیں ان کے لیے دردناک اور احانت والا عذاب ہے یوم اللہ جمیل ہو اللہ سب کو جمع کرے گا میدان حشر میں اور ان کے امال کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرے گا اللہ نے اللہ نے سب کچھ گنا ہوا ہے اللہ کے پاس امال کی صورت عمال ناموں کی صورت میں بھی لکھا ہوا ہے لوگ بدامالیاں کر کے بھول چکے ہوتے ہیں اللہ نہیں بھولا ہوا سب کی اگر گناہوں کی معافی کے بغیر گیا تو سزا ہوگی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اللہ سمجھ نصیب